اما بعد اعوذ باللہ من ام آباد اللہ ظلمات من, من النور الى الظلمات کال اللہ ہوتا فی مکام آخر اتر بلساب فہم بھی گفلت کال اللہ ہو تبارک وطال آخر آ یہ سب سے کشدا سادہ اللہ ہو سادہ پر رسول الحمدی الکریم شاہدین و شاہ کریم الحمد للہ رب العالمین سامعین السلام علیکم سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے اور کڑوی چیز وہی لیتا ہے دوا کھاتا ہے جس کو اس کے مفاد کا پتہ ہو چھوٹا بچہ نہیں کھاتا اسے اس کے فائدے کا پتہ نہیں ہوتا کڑوا جسے کھلاؤ وہ ٹوٹو تو کرتا ہے نا ایک مادر ذات ولی حق کہتا تھا تو اسے لوگ مارتے تھے پیٹتے تھے پھر زخمی ہو کر گھر آ جاتا ماں اس کو مرہم پٹیاں رکھتی پھر کہتی بیٹے کیوں مارتے ہیں لوگ وہ کہتے, کہتا ماں میں حق کہتا ہوں اس لیے مجھے لوگ مارتے ہیں ماں نے کہا کیسے کہ بے وقوف لوگ ہیں کبھی حق کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے ایسے کہتی رہی ایک دن اس نے کہا ماں حق کہنے والے کو مارا جاتا ہے باطل والے کو تو آج کچھ نہیں کہتے تو میری ماں ہے تجھے میں حق کہہ دوں تو مجھے مارے گی اس نے کہا بیٹا صدقے کے ایک تو بیٹا ہے دوسرا تو حق کہتا ہے میں تجھے ماروں میں بے وشت تھوڑی ہوں اچھا اس نے کہا ماں یہ بتا میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے اس نے کہا دو سال ہو گئے پھر ماں یہ نے جو سرخی لگائی ہے کجلا پاؤڈر مساغ یہ ہار سنگار جو توں نے کیا ہے یہ کس کے لیے کیا ہے تو جوتا اٹھایا اور بھاگ پڑی کہتی ہے سور کا بچہ ماں کو ایسا کہتا ہے تو بھاگ گیا اس نے کہا دیکھا ماں میں نے تجھے حق تو یا تو مجھے ماں ہو کر مارنے لگی لوگ کیوں نہ مارے مجھے تو حق اور اس پر فتن ماحول میں بہت مشکل ہے دنیا کی بے سبھی اللہ نے فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں ہیں دوسرا اللہ نے فرمایا لوگ یہ خیال کرتے ہیں انسان کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں عذاب چھوڑ دیا جاؤں گا یہ بھی غلط ہے پوچھا جائے گا دیکھو ہم مسلمان ہیں اس کے بعد اہل سنت وال جمع آتا ہے نہ ہم دیوبندی ہیں نہ بریلی ہیں نہ شیعہ کوئی یہ تو بدم کیونکہ ہمارا مسلک آ رہا ہے چودہ سو سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ کن بے سنتی و سنت خلفائے راشدین یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ علیہ کن بے حدیثی کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا وقت بہت تھوڑا ہے ایک ہی مدنہ موزوں بیان کرے تو پورا نہیں ہوتا تو مختصر میں کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے ضرورت کی باتیں کروں گا اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل و کرم سے تو دنیا باہو سلطان بریلوی ولیح والا ہے اپنے آپ کو یعنی بریلی اہل سنت ولی والا ہے بریلی کا دعوی جھوٹا ہے باہو سلطان ولی ہے نہیں ہیں ہیں ولی وہ فرماتے ہیں تو لکھیا منشیا رتی کامناسا ہوا کی بات مانے یا جو ولی والے کہلواتے ہیں ان کی بات مانے ولی کی بات خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں آنکھرید اتھے پاؤ نہ کتی ہو تو اگا پوچھی سمسے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی بات کہتے ہیں ہماری شفاعت ہوگی اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کال اور رسول و امنا ربی قوم خزو حاضل قرآن محجورہ میرا محبوب فرمائے گا یا الہ الحل میری امت نے تو قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا قرآن مجید کے چار حق ہیں پہلنا سمجھنا اس کو قرآن مجید کو پہلنا پہلا ادب ہے ادب کرنا پڑنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اب یہ چار حقوق میں سے پڑھنا تو معاف ہو سکتا ہے لیکن عمل معاف نہیں ہو سکتا عمل کرنا یہ پوچھا جائے گا تو جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور یہ تین ادب والا سمجھنا یہ بھی عام میں یہ عمل کرنا ضروری ہے سمجھنا کسی سے سمجھنا پڑتا ہے تو محبوب میرا شکایت لگا دے گا اور جو کلمہ کہتے ہیں نا وہ کلمہ مرتے وقت کی ہیں خاتمہ بہت ایمان ہو جائے اور ایک بات آپ کو اور بھی بتا جاؤں کہ رزق جو ہے نا بہترین شخص وہ ہے جو اللہ سے رزق نہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود دیتا ہے روزی اللہ تعالیٰ مانگو نہ مانگو وہ دے دیتا ہے جو ہے وہ مل جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان جو ہے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ایمان کسی کو بھی نہیں دیتا جو محبت نہ کرے یا ایمان نہ مانگے تکبیر تحقیق تو ہم اس کے برعکس ہیں کہ ہم روزی تو ہر وقت مانگتے ہیں اللہ سے لیکن ایمان طلب نہیں کرتے اس لیے ایمان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تیرہویں صدی لگی تو سیب الشیر والے رو پڑے ماہر شریف والے قبل عالم چشت سلسلے کے سر خلیف پوچھا کیوں روتے ہیں اتنا روئے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا یہی بات ہے کہ ہم ایمان اللہ سے طلب نہیں کرتے اور یہ فتویٰ ہے کہ جب تک ایمان سے محبت نہ کرو اور ایمان اللہ سے طلب نہ کرو وہ نہیں دیتا اس لیے اللہ تعالی سے ایمان مانگا کرو اللہ تعالی سے بے ثباتی ہوئے دنیا کی حضرت اسرائیل توجہ سے سننا حضرت بچری حسن بشری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دانا کی تین نشانی ہیں ایک تو نصیحت قبول کرے گا عام بندہ نہیں کر سکتا دوسرا دان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے اور تیسرا دان وہ ہے جو بات توجہ سے سنے اگرچہ اس کو پہلے جانتا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی توجہ سے سنے تو دان کیا ہے آپ نے توجہ سے سنا پہلی نشانی دان کی کیا بجتا نصیحت قبول کرے بڑا بننا ہوں توجہ رکھیں آپ نصیحت قبول کرے دوسری دانا کی نشانی اپنی غلطی تسلیم کرے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا یار یہ واقعی میری غلطی ہے عام بندہ نہیں کر سکتا یہ اور تیسری بات یہی بتائی کہ توجہ آپ بات توجہ سے سنیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا میں بوڑھا بندہ ہوں کل میں ساڑھے تین سو کلو کم و گئی سفر کر کے آیا ہوں تیرہ گھنٹے میں بس پر رہا ہوں تو آپ کو کوئی فائدہ ہو میرے آنے کا کوئی مجھ کو بھی سواب ملے توجہ کریں گے تو آپ کو پھر اس پر غور و فکر کریں گے ہم مسلمان ہیں مسلک ہمارا اہل سنت وال جماعت ہے اور سلسلہ کسی کا چشتیہ کسی کا سور کسی کا کادریا اسی طرح ہو گیا باقی اس میں ہم متفق علیہ اکٹھے ہیں نام مسلمان کمل مسلمین الْمُسْلِمِينَ وَلَا تمنا إِلَّا و مُسْلِمِينَ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور نہ مرنا مگر مسلمان کہلواتے جو کہتے ہیں نا یہ بدت ہے انہیں بدت کا پتہ ہی نہیں کہ بدت کیا چیز ہے ایک ہے عام نف شیتان یہ حجابات ہجاب, عام بدت نہیں حجابات عام نفس حجاب ہے دین کے راستے پر اللہ کے یہ حجاب ہے امارا. دوسرا حجاب ہے شیطان کیونکہ شیطان سے بڑے بڑے کمالات زہر ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں حجاب ہے اللہ تعالی یومین بالغیب اگر اسی طرح زہر ہوتا تو ہر ایک مان لیتا اللہ تعالی سے غیب سے ایمان رکھنا پڑتا ہے زہر کو دیکھ کر اس مجاز کو دیکھ کر حقیقت پر نگاہ رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے شیطان کیونکہ جتنی کمالات یہ بادی ہوتے ہیں وہ شیطان سے ظاہر ہوتے ہیں حتہ کہ دجال آ کر ایک سیکنڈ میں زمین پھر لے گا اور وہ جو ان کو نہ مانیں گے انہیں پانی نہیں دے گا روزی بند کر دے گا ان کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا انہیں سیر رکھے گا پیاس نہیں لگے گی روٹی تو ایسے انگل کرے گا بارش دنیا کی برس جائے گی انگل کرے گا گندم تیار ہوگی آٹا پیس کر روٹی پک کر آگے آ جائے گی یہ شیطان جو ہے ہجاب یہ جس طرح کہتے ہیں جی ارے ایمان سے کہو کہ دنیا ملے کوئی تنقا پیدا کر سکتا ہے کہو تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو یہ شیطان کا ہجاب عام آم داج کل ہمارے اللہ کی راہ پر اللہ کی معرفت پر ہجاب ہے تو مادی کمالات اللہ تعالی شیطان سے پیدا کرنا اس میں اثرات رکھنا پھر اللہ نے شیطان کے ذہن میں دے دیا اسی سے زہر ہوں گے مادی کمالات یہ جو اب بسیں ہیں کارے ہیں موبائل ہیں ہوائی جہاز ہیں سب یہ شیطانی پھوک ہے اور یہ کہاں سے زہر ہوگی شیطانی کمالات اپنے شیطان والے سے زہر ہوں گے روحانی والے تو زہر نہیں ہوتے کسی شہبر انہیں جہاز تو نہیں بنائے نا تو شیطان پھوک مارتا ہے اپنوں کو طاقت اللہ نے دی ہے صرف اپنے آزمانے کے لیے کہ ان ہجابات کو توڑ کر مرد پر کون نگاہ رکھتا ہے عام مندہ حجابات کو نہیں توڑ سکتا نفس کا حجاب ہے شیطان کا حجاب ہے دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں جی کاریں انگریز نے بنائی وہ چیز انگریز نے بنائی مائکے کہ یوں کہہ دو شیطان نے بنائی ہم شیطان کے ہیں پھر ہم اس پر جائیں گے جنہوں نے حجابات قطع کر کے اللہ کی معرفت کو پہچانا ولیم کے در پر اب معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے ہم نے مصنوعات کو استعمال کرنا ہے صحابہ بھی کافروں سے بے بائشرا کا اب میں نے کوئی کار لیا انگریز سے لیا میں نے ان سے پیسہ دیا اس کی ملکیت ختم ہے لیکن یہ نہیں میں اس کا کمال سمجھوں میں تو یہ سمجھوں گا اچھا انگریز شیطان نے انگریز کو پھوک ماری شیتان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اور مادی کمالات علم کس نے عطا کیے اللہ نے کیا اپنے آزمانے کے لیے اسے حجاب بنا دیا کہ آم سوائے مومن کے مجھ تک کسی کی نگاہ اور کی نہ پڑے ظاہر ہوتا تو ہر ایک دیکھ لیتا تو یہ اصل ہے تخلیق اور مصر حقیقی اثرات رکھتا ہے پھر ذہن میں دیتا ہے تو یہ ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ دیکھتے ہم تو دیکھ رہے ہیں جس نے شیطان کو پیدا کیا اور طاقت دی ہم تو اس کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں مادی کمالات یہ جی حجابات ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں عام لوگ یہی کہتے ہیں جی یہ استعمال نہ کرو جی یہ انگریزوں کی ہیں فلان ہے ان کی جو ہے حجاب ہے شیطان انہیں حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا لیکن موین الدین چشتی حجابات طے کر چکے تھے وہ حقیقت کر پہنچ چکے تھے اس لیے انہوں نے فرمایا اے حسن ازل سارا تیرا ہی کمال ہے یہ حجاب تو اٹھ گئے اب میرے سامنے مالک میں تو تجھے دیکھوں گا مسنو کو دیکھ کر میری نگاہ تو سانے پر ہے روم صاحب نے فرمایا عاشق کے مصنوع کافر بہت عاشق سنو بافر بوت ارے جس نے بنی ہوئی چیز پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا جس نے بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر سانے پر نگاہ رکھی وہ بافر ہو گیا یہ ہی حجابات ہیں شیطانی ہجابات ہی آئے ہوئے ہیں مومن کے دل سے یہ ہجابات توڑ کر ہم حقیقت پر نگاہ کراتے ہیں تاکہ ایمان آ جائے بائشرا کا ہم صحابہ جاتے تھے کافروں سے بائشرا جائز ہے یہاں سے مال لے جاتے تھے شام یہود سے مال لے آتے تھے تو ملکیت ختم ہو جاتی ہے بائشرا سے ایمان سے کرو یہ بس پر جاؤ نا ہے جوتے سے ہم استعمال کر رہے ہیں بس پر جاؤ ایک کہتا ہے میری بس پر چڑھو دوسرا کہتا ہے میری بس پر پیسے دیتے ہیں ہم پیسے سے ہم استعمال کر رہے ہیں مصنوعات کو پیسے تو احسان کہاں ہے جب ایک من گندم رکھی ہے کسی کے پاس اسے پانچ سو دے کر آپ گندم اس سے لے لیں خرید کر لیں تو شریعت میں اس کا حق ٹوٹ جاتا ہے اس کا کوئی آسان نہیں ہے ہم تو آسان اس کا مانیں گے جو ہر وقت دیتا ہے اور لیتا نہیں کچھ ایمان سے کیا کوئی گندم پیدا کر سکتا ہے کوئی پانی پیدا کر سکتا ہے کوئی انسان کو بنا سکتا ہے ایک آنکھ نہیں بنا سکتا اس لیے بزرگان دین نے فرمایا اے جاہل بے دین مصنوع پر نگاہ مت رکھ تو اپنے آپ کو دیکھ لے ارے تو جو بنا رہا ہے دیکھ تجھے کس نے بنایا ہے یہ شیطان دوسرا ہجاب ہے عام دنیا دنیا ظاہر بھی دنیا کمائے باطن بھی اس کی نیت دنیا ہو یہ حرام ہے ظاہر دین ہو باطن دنیا ہو یہ حرام ہے اب ظاہر دنیا کے لیے علم پڑھے یہ دنیا کا کام کرے دنیا کے مفاد کے لیے اب دین کرے علم پڑھے نیت ہو میں پیسے بٹوروں گا نماز پڑھے عبادت کرے مجھے لوگ پیر سمجھے نیک سمجھے پیر یہ ظاہر دین ہے باطن دنیا ہے یہ بھی آرام ہے ایک ہے ظاہر دنیا باطن دین کماتا ہے اس لیے کہ مجھے اللہ دے میں اپنے بیل بچوں کا جو حق کا ہے وہ بھی ادا کروں اور اللہ کے نام پر بھی دوں زہر تو دنیا ہے باطن دین ہے یہ احلال ہے علم پڑھے اسی لیے زہر شادی کرے زہر دنیا ہے نیت یہ ہو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں یا مجھے اولاد دے اسلام کا سپاہی بناؤں گا علم پڑھاؤں گا یہ زہر دنیا ہے باطن دین ہے یہ احلال ہے کیونکہ وہ دونوں دنیاوی زندگی اور دنیا کی زندگی ہے دنیاوی زندگی بھی کافر کی ہوتی ہے دنیا کی زندگی بھی کافر کی ہوتی ہے ایک ہے دنیا میں زندگی جو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کا کام کرے یہ دنیا اولیا صلاح مومن یہ دنیا آلہ ہے دنیا ہجاب تھوڑا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم تھوڑا ہے اب ہجابات ہیں خاص بدت سیاح بدت سیاح وہ ہے جس کے آنے سے کوئی سنت اٹھ جائے وہ بدت سیاح ہے وہ جہانوی آئے بھی اور اس پر بدت سیاح پر چلنے والا بھی جہنمی نہیں آئے کوئی سنت اٹھ جائے کوئی دین کا اہم فریضہ اٹھ جائے واجب اٹھ جائے وہ بدت سیاح اور حرام ہے ایمان سے کہو مسلمانوں قبل تو جمی احکام ہی ایمان تو ہم لائیں گے وعدہ کرتے ہیں اکرار ام بلسان و تشریق ام یا الاح العالمین ہم تیرے حکم سارے دل سے مانتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن منافق تو نہیں بننا چاہیے وعدہ تجھے یہ کرتے ہیں. اور حکم کیا ہیں جانتے ہیں ہم حکم فرائض واجبات سنن موقدہ یہ احکام ہیں سنن مقدہ پتہ تو ہو فرض واجب اب نماز اشا پڑھتے ہیں مطلب واجب ہے نہیں ہے اب ان کو واجب نہ سمجھے گے آپ کی نماز نہیں رہے گی ضرور پڑھیں واجب مانا ضروری بدت سیاح بدت خاص یہ حجاب خاص بدت سیاح ہے اور بدت سیاح یہ ہے کہ سنت موقع اٹھ جائے پھر میں آپ کو کیا بتاؤں دین ہو جہاں واجب اٹھ جائے وہاں پھر کیا مقام ہوگا کیا مسلمانوں ہو آپ یہ مانیں گے اقرار اللہ سے اللہ کا حکم جو ہے پردہ واجب ہے نہیں ہے ہے پتہ آپ کو بتایا نہیں مولوں نے بعض کے نزدیک فرض ہے واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے واجب معنی کیا ہے واجب معنی کیا ہے بھائی ضروری, ضروری اللہ نے ضروری کیا ہے اور میں کہوں تعلیم ضروری ہے لڑکی کو بے پرد کر دوں تو میں نے برعکس کیا اللہ کے حکم کے موافق اللہ کے حکم یہی بدت سیاح ہے کہ جس کے آنے سے کوئی واجب اٹھ جائے سنت مقدہ اٹھ جائے جہاں واجب اٹھ جائے وہ پتہ نہیں کتنا بدت آرام ہوگی دوسرا ہے دکھاوے کی عبادت یہ حجاب خاص ہے بدعت سیاح دوسری دکھاوے کی عبادت کرنا لوگ مجھے نیک سمجھیں یہ بدت یہ بھی حجاب خاص ہے تیسرا عبادت ہوتی ہے مٹنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں مٹنے کے لیے جو عبادت کرتا ہے وظائف کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ بن رہا ہوں پھر اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ ہمارے نچنے کے لیے ہے عبادات وظائف تاکہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں انسان شاید بھی ہے اور نا شاید بھی ہے اگر اس نے اپنے آپ کو نا شائع سمجھا پھر شاید آئے اگر شاع سمجھا تو پھر نا شائع ہے تیسرا کرامات بیان کرنے اللہ نے مومن کی نشائے ہیں ولی کی نشانی اللہ دینا وکانو یتقون میرے ولی جو ایمان والے اور متشر شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یہ نہیں بتایا مرد یہ تو دجال مرد زندہ کر دے گا ماں فوقل فطرت دجال بہت سی دکھ یہ سارے ماں فوقول فطرت اڑ رہی ہیں نا یہ لوہا اڑ رہا ہے یہ سارے اللہ تعالی نے اس سے بھی زیادہ کمالات آ گیا ہے یہ ہمیں اللہ تعالی ڈھونڈے گا کون موج تک نگاہ رکھتا ہے اور کون مسنو تک نگاہ رکھتا ہے اور کون موجانے تک نگاہ رکھتا ہے سارے حجابات ہی ہیں جو آپ پھنسے ہوئے ہیں لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ استعمال نہ کریں انہیں پتہ نہیں تمہارا اپنا فیصلہ بے مانو یہودی ہم یہودی کا مخالف ہیں یہودی نے ماہیت تبدیل کی ہے نہ اس میں اثرات رکھے ہیں نہ اس میں تخلیق کی ہے اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ہاں وہ ہم استعمال نہ کریں اور یہودی خدا رسول کا دشمن ہے تم بھی خدا رسول کے دشمن ہو پھر چاہدہ یہ ہے جس اللہ نے پیدا کی وہ تم بھی استعمال نہ کرو اللہ تو فرماتا ہے سب چیز مومن کے لیے ہے ارے ہمیں خدا طاقت دے ہم یہودیوں کو مار کر جو بچیں گے انہیں غلام بنائیں گے عورتیں ان کی لے کر اپنے بغیر نگاہ کے ہم پر حلال ہیں مال رزق بھی ہیں ان کا سب چیز مومن پر کر سکتا ہے استعمال کافر کر سکتا ہی نہیں یہ کرامات آج کل جو ہیں جی پیر بیٹھے ہیں جھوٹے پہلے بھی بتایا تھا کہ جھوٹے پیر یہ حجاب خاص ہیں یہ جو حساب کرے وہ بھی بےمان جو کرائے وہ بھی بےمان اکثر عورتیں حساب کراتی ہیں اور حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عمر آ کو دیکھا اور عورتوں کو بہت دیکھا فرمایا عورتیں بہشت اسی اس طرح جائیں گی جس طرح کالے پروں والے کوے میں سفید پار والا کوا نظر آئے پیر عرض کی یا رسول اللہ ہم اتنا دوز کی جہن آپ نے فرمایا تم مردوں کا حق نہیں دیتی مردوں کا حق تم نہیں دیتی مردوں کا حکم نہیں مانتی مردوں کی بے فرمان ہوتی ہیں مردوں کو پریشان کرتی ہیں بیوی وہ ہے کہ مرد تھکا ہوا ہے ایسا خوش چہرہ دکھائے کہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے وہ بیوی نہیں ہے کہ مرد تھکا ہوا ہو اور وہ آپ اوپر بوتھا سجا کے رکھا ہوا ہو کہ دیکھتا مرد جل جائے عورتیں آپ نے فرمایا اب یہ حساب دو نشانیاں بتائیں اس کو اب وضاحت بہت ہے میرے پاس لیکن مختصر جو تعویز دے کر پیسے مانگے ایمان سے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جھوٹا ہے اور جو حساب کرے وہ بھی جھوٹا ہے جس نے حساب کرایا اور جس نے کیا دونوں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے دونوں کا انکار کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے معلوم ہوا حساب کرنے والا بھی کافر ہے حساب کرانے والا بھی کافر ہے بچ کر رہو یہ ہجاب خاص ہے ان کی اپنی اپنی طرح وضاحت بہت ہے دنیا کی بے ثباتی اللہ نے فرمایا کہ حساب میرا قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں جس طرح ہم غفلت میں ہیں اللہ ولی اللہ دین عامن یخر جوہمن ظلمات نور اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے انہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا مومن کا میں دوست ہوں اور میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ اسے ظلمت سے لے کر نور کی طرف کھینچ لیتا ہوں تو ایمان تو خود نور ہے معلوم ہوا بد آمالیوں کی طرف سے کھینچ کر نیک آمال کی طرف اسے لگا دیتا ہوں یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ولزینہ کافر ہوا اللہ تو یو خون ہوں میں اور میں پھر جو ہیں ان کا دوست شیطان کو ہوتے ہیں شیطان بنا دیتا ہوں وہ نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں یعنی نیکیوں سے برائی کی طرف کھینچ جاتے ہیں علامہ اقبال نے یہی فرمایا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان مومن ظلمت میں آ سکتا ہے رہ نہیں سکتا بزرگان دین فرماتے ہیں ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے ہر قوم اپنا حساب کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ دن ب دن نیکیوں کی طرف جا رہا ہے تو وہ ہی مومن ہے اگر دن ب دن ظلمت کی طرف جا رہا ہے تو وہ کافر ہے مومن نہیں ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مومن کو کھینچتا ہے جب اللہ کھینچے تو وہ کہاں رہ سکتا ہے ظلمت میں اب ہم اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں تو دنیا کی بے ثباتی حضرت یا غور سے سننا توجہ طلب بات ہے لمبی امید نہیں رکھنی اسامہ نے ایک مہینے کے لیے بیوی ادھار پر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اتنا لمبی امید کر گیا میں تو آنکھ مبارک کھولتا ہوں مجھے پھر ڈر رہتا ہے کہ اللہ مجھے بند کرنے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ لمبی امید جو ہے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے نل باتل اکانا ظہو اللہ تعالیٰ فرمائے باطل جو ہے جب اوپر اٹھتا ہے انتہا کو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ پانی پر بلبلا جو ہے بلبلا پانی کا ہوتا ہے اوپر آتے ہیں بلبل ہوا ہوتی ہے ان میں دیکھا ہے نا اللہ نے قرآن میں مثال دی باطل کی وہ اوپر جاتا ہے پانی کے لیے لیکن آتا مٹنے کے لیے جب اوپر آتا ہے مٹ جاتا ہے تو اللہ نے یہ مثال دے کر فرمایا فرمایا جب باطل انتہا کو ہر چیز کے اوپر آ جائے وہ سمجھو مٹنے والا ہے میں حضرت یہ مومن جو ہے نا یہ منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے اور مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے یعنی نفع بھی دیکھتا ہے ماحول کے اور نقصان بھی دیکھتا ہے ارے غیر مومن جو ہے وہ نفوں پر نگاہ رکھتا ہے نقصان سے محروم رہتا ہے اس لیے اسے دنیا سے محبت ہو جاتی ہے مومن اس ماحول کے بجلی دیکھ رہے ہو پنکھے دیکھ رہے ہو کاریں بسیں ہائی اوپر اڑ رہے ہو اللہ نے علم اقبال نے فرمایا ارے انسان نے ہوا پر اڑنا تو سیکھ لیا لیکن خدا کی زمین پر انسانو جیسی زندگی گزارنا نہیں سیکھا یہ کوئی کمال نہیں ہے آپ نے فرمایا تو حضرت علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی منفی اثرات کیا اس ماحول میں کوئی منفی اثرات آپ نے دیکھے ہیں یہ کینسر جو پچاسی کے بعد شروع ہوا پہلے تھا ایمان سے کہو اب منفی اثرات دکھا رہا ہوں آپ ہوش نہ ہوں کینسر شوگر دل کے دورے پتھریاں ڈاکے لوٹ گسوٹ محبت پیار کا چلا جانا ہے یہی کچھ رشتہ دار رشتہ دار کا آدمی آدمی کا خون نوچ رہا ہے گھر میں بندہ محفوظ نہیں ہے گھر میں بندہ محفوظ نہیں ہے مال کا تحفظ دینا جان کا تحفظ دینا عزت کا تحفظ دینا یہ حکومت پر فرض ہے جو حکومت قوم کو مال کا تحفظ تمہارے حق ہیں حقوق و فرائض کا مسئلہ ہے ہر بندے پر حقوق بھی ہیں اس پر فرائض بھی ہیں بیوی کے حق ہیں مرد پر وہ مرد کے فرائض ہیں بیوی کے حقوق ہیں اسی لیے مرد کے فرائض بیوی پر ہیں وہ مرد کے حقوق ہیں اور بیوی پر فرائض ہیں مرد کے حقوق اسی طرح قوم کے حقوق ہیں حکومت پر وہ حکومت پر فرض ہیں اور حکومت کے حقوق ہیں قوم پر وہ فرائض ہے نان نفقہ دینا ایسا اس کے حقوق و فرائض کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے ارے اللہ تعالی نے بھی یہ بندوں کے حق اپنے اوپر رکھ لیے کوئی لازم نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بندوں کے حقوق روزی دینا بیمار ہو جائے شفا دینا زندگی دینا برتنے دینا یہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر ارے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو کہیں ریٹ فرما دیتا ہے لیکن اپنے فرائض میں کمی نہیں فرماتا ای وسط جو مومن حکمران ہو گزرے ہیں وہ اپنے حقوق میں رعایت کرتے آئے ہیں فرائض میں کوتا ہی نہیں کی جو بدماش حکمران ہیں یا ہی میں نے کہا ہے کہ عوام کا فرض ہے حق, حق ہے حکومت پر فرض ہے کہ مال کا تحفظ دے جان کا تحفظ دے اور عزت کا تحفظ دے جو حکومت نہیں دیتی وہ بدماش ہے لٹےری ہے کمینی ہے فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے یہ تو حقوق کار ہیں یاقوب علیہ السلام اور علیہ السلام کی دوستی تھی یاقوب علیہ السلام علیہ السلام کی کیا تھی دوستی تو علیہ السلام ملنے آئے غور سے سننا اسرائیل السلام ملنے آئے فرمایا ملنے آئے روح قبض کرنے عرض کی ملنے آیا فرمایا جب روح قبض کرنے آئے کوئی کاسد بھیج دینا حاضر سرکار پھر آ گئے ملنے آئے روح قبض کرنے عرض کی روح قبض کرنے آیا فرمایا تیرا واد وعدہ تھا قاصد بھیجوں گا تو ایسے آ گیا ارض کیا نبی اللہ میں نے تین قاصد بھیجے ہیں تین کون کون سے تین قاصد ایک آپ کے سفید بال ہو گئے یہ میرا پہلا قاصد ہے دوسرا کمزور ہو گئے یہ دوسرا قاصد ہے تیسرا ٹیڑھے ہو گئے یہ تین کاسد میں نے بھیجے ہیں اب بزرگان دین یہاں ایک بات کرتے ہیں غور سے سنیں گے تو دنیا کی بے بےسباتی پر آپ دل پوری طرح پہچان جائیں گے پھر دنیا پر دل نہیں لگائیں گے جو ماحول کو ترقی کہہ رہے ہو میں سمجھا رہا ہوں یہ تنظری ہے ارے ترقی تو میرے رب کے حکم کے ہمیں ہے اور میرے رسول کے حکم میں ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ایمان ہو تو ہم منفی اثرات دیکھیں ہم تو مثبت ہی دیکھ رہے ہیں ارے مومن مشبت سے منفی اثرات تک زیادہ نگاہ رکھتا ہے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان لائے پھر ہماری نگاہ وسیع ہو جائے گی آمد. وہاں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی پکتی ہے اور کٹتی ہے ہر چیز پک کر کٹتی ہے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا زندگی کی جوانی یہی ہے کہ سفید بال ہوں جو آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے تھی ایک سو دس بیس تیس ڈیڑھ سو پونے دو سو تک عمریں تھیں اور تندرستی اور سیت تھی ہماری جگہ کا ایک بندہ تھا ایک سو تیس سال تھا سا وہ گٹڑی اٹھاتا تھا ہمارے والد صاحب ایک سو دس سال تک ہمارے برابر گٹڑی اٹھواتے رہے تندرستیاں تھیں بیماریاں نہیں تھیں تو سفید بالوں کمزور اور ٹیڑھا پن وہ فرماتے ہیں زندگی اپنی جوانی کو پک گئی وہ فصل پک کر کٹی اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا بلکہ کہتے ہیں یہ چار پر, پائی پر پڑا ہے یا علا اس کی لاہمین سے لے لے کوئی افسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ فصل پک کر کٹی ہے اور فرماتے ہیں جب موت یہ طریقہ بدل دے اللہ کا حکم ہو جائے نوجوان مرنے لگ جائیں پھر ہر شخص موت کے لیے تیار ہو جائے روئے زیادہ اور ہنسے تھوڑا اگلے جان کے لیے کما لے پھر حسرت کرے گا غفلت میں ہر جگہ بہت جگہ تقریر کے لیے جاتا ہوں ایمان سے ات... یہاں پتہ نہیں اتنا نوجوان موت اور تیزی سے بڑھ رہی ہے رات میں یہی بات کر رہا تھا یہاں پھنڈی بھٹیاں سے ایک آ رہا تھا عورت ایک بیٹھی تھی اس نے کہا یہاں کا ایک لڑکا ہے سکول سے پڑھ کر نکلا اور ریت والی ٹرالی کے نیچے آ گیا یہاں دماغ پر وہیں پن یعنی نوجوان اٹھارہ سال بارہ سال بیس سال پچیس سال ارے زندگی میں برکت نہیں رہی اب انگریز کو کہو تمہیں زندگی لا دے روزی کا فکر ہے یہ بھی شیتان دلاتا ہے یہ کس طرح کھائیں گے ارے ایمان سے جب مہدی علیہ السلام آئیں گے خطہ کو اب برئی سے صاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین اپنی برکتیں باہر ہو کے لوگ دیکھیں تو فرماتے ہیں انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک جماعت آفیہ نار کو کھا کر سیر ہو جائے گی اور ایک جماعت اس کے سائے پر بیٹھے گی گم گم ہر طرح اللہ تعالی تھوڑی کاش کرے گا سینکڑے من ہو جائے گی ارے تمہیں اللہ جب ابراہیم ادم جا رہے تھے جنگل میں یہ شیطان ڈالتا ہے تمہیں روزی کا فکر کیسے کھائیں گے تعلیم نہیں پڑھیں گے اب تم یہ تعلیم پڑھ کر نہیں لگ سکتے روزی نہیں کھا سکتے باطل انتہا کو ہے یہ دیکھو اٹھہتر سو سکول چلا گیا تیس لاکھ بندہ چلا گیا وہ یہی کہتے تھے سب انگریز کی ہے ارے فرعون جب کہتے ہیں فرعون والوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ہر چیز فرون کی کھاتے ہو اور پھر تم فرون کو خدا نہیں مانتے جس طرح آج سور کہتے ہیں شیطان کی تو اللہ نے خوب قرآن کا واقعہ ہے پانی کو خون بنا دیا پانی کو کیا بنا دیا مجھے ایک شخص کہنے لگا جی ہر چیز انگریز کی ہے میں نے کہا تیرا سوال جواب ہے تلوار مجھے تلوار ہوتی تجھے ٹکڑے ٹکڑے نام جس نے تمہیں زندگی دی تجھے بنایا اس کو تو بھول گیا اور جو چیزیں یہ ماہیت تبدیل کر رہا ہے تخلیق نہیں اس کو بھی اس نے بنایا بزرگوں نے دیکھا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لے جو تجھے اللہ نے کس طرح بنایا تو ایمان سے نوجوان موت یہاں بھی شاید آپ ہر جگہ کا بندہ بیٹھا ہوگا عام ہے نہیں ہے وہ تیس لاکھ چلا گیا ان کو کہو روزی اٹھہتر سو سو روزی کھاؤ ابراہیم ادہ جنگل میں جا رہے تھے شیطان گیا کہتا ہے وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں ہے روزی کیسے کھائے گا اصر حاضر ہے ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر تجھے مردہ بنا دیتا ہے روزی کی فکر دے کر آپ نے دو درام تھے وہ نکال کر شیطان کو مارے آج کل کو تو نہیں تھا نا وہ مومن کامل تھا اس نے کہا نا مراد یہ بھی لے جا میں جہاں جا رہا ہوں اللہ مجھے روزی دے گا آگے گئے جنگل میں ایک بندہ بیٹھا ہے بھیا بان فرمیا یا تو کہاں سے کھاتا اس نے کہا تو کہاں سے کھاتا ابراہیم جوش میں آ گیا تو مجھے رب سے سوال کر وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے تو میں خود کھا لیتا ہوں تو مجھے کیا کہتا ہے تو اس سے سوال کر جو مجھے پانی پیئے گا دودھ پیے گا آپ نے فرمایا دودھ پیوں گا تو پتھر پر لکڑی ماری دودھ دھا گیا فرمایا پیو جتنا مرضی آئے پیو فرمایا یار یہ مقام اس نے کہا میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہوں اللہ نے موسا علیہ السلام کی امت کو پتھر سے پانی دے دیا میں تو رسول کی امت ہوں ایک بندہ اس نے کہا اسے روزی ملنے لگ گئی کام چھوڑ دیا اللہ کس طرح روزی دیتا ہے پھر وہ جنگل میں چلا گیا اس نے کہا یہاں کوئی چیز نہیں ہے دیکھو اللہ کس طرح دیتا ہے تو شہد آ گئی اب وہ کہتا ہے میں ہاتھ سے نہیں لگاؤں گا اس کا منہ ایسے پھٹ گیا اور اس قدیر ذات نے اس نے بھروسہ جو کیا شہد نچڑ نچوڑ کر اس کے منہ میں آئی اور وہ سیر ہو گیا وہ کتر گئی یہی روزی کا مسئلہ ہے تو لوگوں اب تیس لاکھ سے پوچھو اٹھ نو لاکھ بچہ گیا اب بچوں کی روزی کا مت سوچو بچوں کی زندگی کا سوچو اور اپنے آپ کا بد دعا نہیں کر رہا ہوں پیشین گوئی دے رہا ہوں یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ باطل کو انلل باتل اکانا ظہو کا سی ایمان نہیں ہے باطل پہنچ چکا ہے اپنے کو کہتا ہے یہ نہیں مٹے گا یہ غیر مومن کی نشانی ہے ارے مومن جو ہے وہ یہ اتنا باطل کو بقا نہیں سمجھتا غیر یہ تمہیں اتنا غافل ہو گیا اللہ کو غافل سمجھا کہ تمہارے بیٹے اب جو پڑھ رہے ہیں کیا یہی قانون رہے گا ارے کتنا کا کتنا قانون تبدیل ہو جائے گا نشے و فراد دنیا سے آپ جانتے ہی نہیں ہیں بہت تھوڑی مخلوق جا کے بچے گی نہ بسے رہے گی نہ کاریں رہیں گی نہ ہوائی جہاز رہے گا نہ امریکہ رہے گا نہ برطانیہ رہے گا سب کو الٹ کر کے اللہ تعالی رکھ دے گا پتا نہیں کس طرح اس وقت روزی ہوگی تو تمہارے بچے کھائیں گے اور ہمارے بچے کھائیں گے منافع کا جو کہتا ہے کہ باطل کو اتنا بکا سمجھتا ہے کہ چھوٹا بچہ یہ پڑھ کر یہی یہودی کی بات شہی رہے گی اسی کی حکومت رہے گی انصور یہودی نوازوں کی حکومت رہے گی ہم اسی طرح کھاتے رہیں گے خدا کی قسم یہ منافق کا یقین ہے مومن کا یقین نہیں ہے قرآن کی روح سے عذاب میں بیٹھے ہیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا قرآن کی روح میں ہم عذاب میں بیٹھے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جو قوم میری بے فرمان ہو اسے تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں یہ عذاب ہیں بیماریاں جو ہیں نا یہ وبئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حی ہو جائے گی تو بیماریاں عام ہو جائیں گی وبا ہوگی یہ وبائی ہے بیماریاں نہیں ہیں کینسر وغیرہ یہ بیماریاں نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں قوم جب صحیح نہ ہو تو اللہ نے فرمایا جس قوم کو میں غرق کرنا چاہوں تباہ کرنا چاہوں پھر سن لو میرا طریقہ کیا ہے ہوتی بے فرمان ہے چاروں طرف عیاشی کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہوں قرآن مجید سنا رہا ہوں غور کرنا فکر کرنا لا نقم تفک کروں ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ تم فکر والے ہو جاؤ یہ نہیں فرمایا لا نقم تذک کروں فکر بلند ہوگا پھر ذکر فائدہ دے گا اگر فکر پست ہوگا باؤ سلطان فرمایا ہے ذکر کنو ہے فکر بھلے را، یہ نہیں ذکر حرام نہیں ہے لیکن فکر اگر پست ہے تو ذکر فائدہ نہیں دیتا وہ فرماتے ہیں ذکر کنو ہے فکر بھلے یہ لفظ تکھا تلوار ہوں تلوار سے بھی زیادہ یہ جتنا باتیں آپ کو میں دے رہا ہوں سارا فکری تصور دے رہا ہوں اپنے فکر آپ کے بلند صحیح کر رہا ہوں اللہ کے حکم اس کی مہربانی سے ہم کیا چیز ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ قوم خوش ہو جاتی ہے بھول جاتی ہے مجھے عیاشی میں پڑ جاتی ہے دنیا میں لگ جاتی ہے انہیں موت بھول جاتی ہے آخرت بھول جاتی ہے پھر اس قوم کی میں جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہوں خدا کی قسم لوگوں اگر اللہ تعالی ہمیں عذاب نہ کرنا چاہتا تو ہمیں اتنا عیاشی نہ ہوتی ہمارے بزرگ پیدل چلتے تھے روکی سوکھی کھا لیتے تھے تو ہم میں اتنا فرازانیاں آ گئیں ہم خوش ہو گئے کہ اللہ ہم پر راضی ہے یہ نہیں کہ اللہ نے ہماری جڑ کاٹنی ہے اور ان قریب یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا قرآن کی حدیث کی روح سے حدیث پاک کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکم ظالم ہوں گے نمائندے بدماش ہوں گے دوست کی قدر کریں گے باپ کی نہیں کریں گے زکات کو ٹیکس سمجھیں گے بیوی کی عزت ہوگی ماں کی نہیں ہوگی پھر فرمایا آخری بتایا کہ میری امت گانے باجے میں مشغول ہو جائے گی تو فرمایا زلزلے آئیں گے پھر انتظار کرنا اللہ کی طرف سے تمہیں زلزلے آئیں گے شہر زمین میں دھنس جائیں گے میں گیا نہ کئی تھانے مجھے انہوں نے دکھائے کہ وہ ایسے صفحی سے مٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تیس سے چالیس پینتیس کی نفری تھی ایسے ڈار آئی وہ نیچے چلے گئے اور اسی فٹ تک خلا رہا ان پولیس والوں کی چیخیں آکتی رہیں اسی فٹ کے بعد پھر زمین جا کے ملی کوئی یونیورسٹیاں کالج سکول اسی طرح زمین میں دھنس گئے نو لاکھ بچہ چلا گیا یہ بے وقوف کہتے ہیں سور کافر کہ چھوٹے بچوں کا کیا قصور ارے چھوٹے بچے جب یہود نواز ہیں تو بڑے ہو کر کیا کریں گے جب خضر علیہ السلام نے بچے کو مارا موسا علیہ السلام صاحب شرح تھے یہ بھی علم میں ان کا علم ظہری شریعت پر چلنے والے تھے آپ نبی شریعت پر عمل کرتا ہے تو آپ نے فرمایا بچے کو مار دیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بچہ ایسا خراب ہے بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا ارے تمہیں کیا پتا نو لاکھ کو جو لیا ہے وہ کتنا بڑے یہود نواز تھے جنہیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے ہم نے یہودیوں کے دے دیے تو اللہ نے نو لاکھ بچہ چک لیا نو لاکھ عبرت نہیں ہے ہم میں تو حدیث پاک کی روح سے عذاب میں اور حضرت امیر عمر سب کا ال سنا دوں حضرت امیر امر کا عمر کا آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے پسند کیا اور میرے لیے صحابہ کو پسند کیا فرمایا سارے صحابہ میرے رشتہ دار ہیں آخر وقت آئے گا میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے فرمایا ان سے بولنا نہیں سلام نہیں کرنا وہ بیمار ہو جائیں دہائی عادت نہیں کرنی وہ مر جائیں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا یہ حدیث پاک ہے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا تو گھٹنا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھٹنے مبارک پر تھا آپ نے مبارک تو نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں مبارک گھٹنا ہو وہ بھی گھٹنا مبارک ہے مبارک تو حضرت علی کا گھٹنا مبارک پر تھا تو شیخ خان آ حضرت امیر عمر حدیث کے یہی الفاظ ہیں آپ نے سر نیچا کر دیا اور فرمایا اے علی انبیاء کے بعد تمام امتوں کے یہ دو جو ہیں میرے سردار ہیں صحابہ اور جب میں گزر جاؤں بعد میں بتانا ان کو پہلے ان کو نہیں بتانا اسامہ نے کہا حضرت علی تھیرے تھے اسامہ نے کہا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آلہ شخص آپ نے فرمایا رک رک اسامہ پھر آپ چڑھ گئے ممبر پر فرمایا ان لوگوں پر مجھے ان صاحبہ پر ترجیح نہ دو جن سے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے تمام امبیا کے بعد میری امت سب کی امت کے یہ دو سردار ہیں وہ آپس میں شیر و شکر تھے ارے حضرت امیر عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو حضرت امیر عمر ساتھ بیٹھے تھے حضرت علی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہو کر حضرت علی کو جگہ دے دیا آپ بہت خوش ہوئے پھر چہرہ تکنے لگ گئے حضرت علی کا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی جو ڈام دشمن بناتے ہیں اکثر بریلوی آدھیشیا ہے تو آپ نے فرمایا تو چہرہ کیوں تکتا ہے یا رسول اللہ آپ سے تو میں نے سنا تھا کہ علی کا چہرہ مبارک تکنا جو ہے عبادت ہے اس لیے میں عبادت کر رہا ہیں اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے بہت حیرت انگیز شکل میں خوف زدہ شکل میں کہا یہ مکڑیاں ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اللہ کا عذاب آنے والا ہے ہم پر مکڑی دیکھی آپ نے بزرگ لوگوں نے دیکھی ہوگی تڈی آتی تھی دلوں کے دل آج سے تری سال سے نظر نہیں آ رہی ہے پہلے آتی تھی ہر چیز کو کھا جاتی تھی پھر اللہ دوبارہ کر دیتا تھا تو یہ مکڑی جو ہے رحمت ہے جب تک یہ آتی رہے عذاب قوم پر نہیں آتا قوم رات میں ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا پھر ایک یمن بھیجا ایک شام یمن والا اتنا مکڑیاں لے آیا آپ نے جس طرح پہلے خوف زدہ تھے اس سے زیادہ خوشی کا اظہار فرما کر ایسے ٹڈیوں کو چھوڑ دیا فرمایا اللہ کا عذاب نہیں آتا ٹڈیاں ہیں مسلمانوں غور کی بات ہے پچیس سال تیس سال سے یہ مکڑی غائب ہے نہیں نظر آ رہی تو صحابہ کے صحابی الن صحابی کے قول سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں بے فکر کوئی شک نہیں ہے ہم عذاب ہم پر نہ آئے پھیری ماں بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دوں پوچھا بیبیوں نے بی بی عذاب اللہ کا کب آئے گا آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے شرابیں پی جائیں اور عذاب اللہ کا کب آئے گا آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے شرابیں پی جائیں اور آخری فرمایا لوگ گانے باجے سننے لگ جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے قرآن پر یقین حدیث پر ہیں ہم عذاب میں بیٹھے ہیں پھر بے فکر مت رہو کوئی وقت آتا ہے کہ صبح ایسی ہو نہ یہ حکومت ہو نہ یہ نظام ہو نہ امریکہ ہو نہ برطانیہ ہو خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان نہیں ٹال سکتا امام ہیں